<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله وتقى والصلاه والسلام على سيد الرسل وكافل الانبياء الامه بعد <فأعود> استعوذ بالله السميع العليم من الشيطان <والزين> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل <الصلي> على السيدنا ومولانا محمد اصقل صلواتك بعدد ما <معلومات> لواتك وبارك وسلم <بصلي> صلى عليه حديث <مبسة عيز> آیت اذا اذا وعد اذا من حدیث کا نمبر آپ کے پاس کوئی بھی ہو نظر آپ رکھیے الفاظ پر خان اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے آیت معنی ہوتے ہیں علام کے معنی ہوتے ہیں علام منافتے ہیں, علامت دلشانی دلشانی دل منافق اسے کہتے ہیں کہ جو دل میں کفر رکھے پر اسلام کو ظاہر کرے ظاہری طور پر مسلمان کہلائے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے لیکن دل میں کپر رکھے کے معنی ہوتے ہیں کہ بابر اس کے معنی ہوتے ہیں روایت کرنا، کرنا، با معنی ہوتے ہیں باپ پالا یا پہلو سے بھی ہے اور پائل یا پالو سے بھی آتا ہے اس کا معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا و واحد واہ کے معنی ہوتے ہیں جب ہزار کا معنی ہوتے ہیں جب گا یہ مثال کے ابواب اب میں سے آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ آپ نے مثالیں تو پڑھ لی ہوں گی صحیح مثال اجوق اور ناطف کی یہ مثال کا باب ہے مثال وہ ہوتا ہے کہ جس کے پا کلم میں حرف علت ہو وعدہ یا آئے وعدہ یا آئے, وعدہ یا آئے مثال کا باب ہے اس کا معنی ہوتے ہیں وعدہ کرنا وعدہ وعدہ کرنا اردو میں استعمال ہونے والا ہے فلاں نے مجھ سے وعدہ کیا یا میں نے فلاں سے وعدہ کیا میرا وعدہ ہے اخلافاخلفاق و اخلاقاً باب اق اکرم یقرام مزید باب ہے جس کا معنی ہوتے مخالفت کرنا مخالفت کرنا کسی بات کے خلاف کرنا وادے کو توڑ دینا وادے کی مخالفت کرنا تو مینا کھانا ادا کرمانا پھر وہی ن... یہ ماضی مشغول کا چیزہ ہیں اصل میں یہ ہے باب اختعال اور معمول سے ٹھیک ہے محمود کا باب ہے محمود بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا جس میں حمزہ آئے اگر پاکہ میں حمزہ ہو تو محمود الفا آئن کلمہ میں ہو تو محمود الائن لام کلمہ میں ہو تو محمود ایک سامان یہ کیا ہے محمود الفا کے بابے اشتہار ہے اصل میں تھا ایک سامانہ پھر اس حمزہ کو یاد سے بدل دیتے ہیں قاعدے کے مطابق اسی سے ماضی مجھول کا سیغا ہے اک مینا جس کے پاس امانت رکھی جائے ٹھیک ہے یہ کمانا جس نے امانت رکھی لیکن ماضی مجھول کا سیکھا ہے کمانا جیسے آپ پڑھتے ہیں زوریبہ مارا گیا سمعہ سنا گیا گولے ماہ جانا گیا ایسے ہی اک مینا جس کے پاس امانت رکھی گئی کھانا خانہ یا کون باب نسل یا پہلو سے اس کے معنی ہوتے ہیں خیانت کرنا کیا کرنا خیانت کرنا امانت میں خیانت کرنا و حفاظت جو چیز دی جی گئی تھی حفاظت کے لیے اسے ضائع کر دینا حدیث کی عبارت کو ایک بار پھر سے دیکھیے اور بابا ہاورا کر جمع دیکھیے منافع منافق کی تین نشانیاں ہیں منافع کی تین نشانیاں ہیں ادا حد جاتا قضا با جب بات کرے جھوٹ بولے اضاحت دشا جب بات کرے کا جھوٹ بولے وہ ایزا اور جب وعدہ کرے تو وعدہ اضافی کرے وہ ایزا اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خانہ وہ خیانت کرے عبارت آیت المنافق صلاح اضاحت دشا کا ذبا و اضا ع تو میں خوانہ مناسب کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ کے ارشادات جامع کرتے ہیں منافق تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ منافق مسلمان نہیں ہوتا جل سے وہ کافر ہوتا ہے اور ظاہر میں اسلام کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے لیکن آپ کو میں پہلے بھی ہوں جب تک عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اس وقت عالم میں اندر دنیا اندر دنیا کے تین قسم کے لوگ تھے ایک کافر جو ظاہر فاطل اسلام کا انکار کرے خدا کی خدائی کا انکار کرے رسول کی رسالت کا انکار کرے نمبر دو مسلمان جو خدا کی خدائی کا بھی اثر کرے رسول کی رسالت کا بھی خراب کرے اور دیگر ایمانیات پر بھی ایمان رکھنے والا ہو لیکن یہ ان دو جماعتوں کے علاوہ ایک تیسری جماعت منافق ہی کہلاتی تھی جو دل میں سکھ کو رکھتے تھے لیکن ظاہر میں اسلام ظاہر کرتے تھے اپنے آپ ہاں کو مسلمان ظاہر کرتے تھے جو چونکہ اس وقت وہی کا زمانہ تھا عام عظت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کو تھی بتایا جاتا تھا کہ پلان منافق ہے کہ پلان کے دل میں ایمان نہیں ہے بذریعت وہی بتایا جاتا تھا لیکن جیسے ہی عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اب کوئی بتانے والا نہیں رہا اب صرف اور ظاہر کے اعتبار کیا جائے گا اگر کوئی ظاہر اسلام اور ایمانیات کا اقرار کرتا ہے تو اسے مسلمان سمجھا جائے گا اگر ظاہر انکار کرتا ہے تو اسے صاحب سمجھا جائے گا اب کسی کو منافق نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ حضرت دنیا سے پردہ فرما ہے اور کوئی کسی کے دلی بات پر دلی راز پر مطلع نہیں ہو سکتا تو خیر منافق کیا ہے مسلمان نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کی نشانیاں ہیں جو مسلمانوں کے اندر پائی جا سکتی ہیں کون کون سی گناہ کبیرہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ امانت میں خیالت کرنا گناہ کبیرہ وادہ کر کے توڑ دینا یہ گناہ کبیرہ سارے کے سارے جرم ہے انسان گناہ کبیرہ میں لگا رہے لگا رہے اس کا دل بالکل شیا ہو جاتا ہے ہاتھ تک کے وہ کپر کے بھی قریب چلا جاتا ہے اس لیے آ حضرت نے فرمایا بالکل کافر تو نہیں کہا لیکن علامات بتا دی کہ منافع کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں سب سے پہلی بات فرمائی حد تک تازہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے حد کل امکان مرتے دھم تک انسان کو ہمیشہ سچ کا سہارا لینا چاہیے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے اب صرف جن سچ ہی اصل میں انسان کو نجات دلانے والا ہوتا ہے جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوتا ہے ایک جھوٹ بولنے کی بنیاد پر انسان کو کتنے سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہ جی جھوٹ بولنے والا ہی اندازہ لگا سکتے ہیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کی بنیاد پر ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کیوں کہ بنیادی غلط پر چکی ہوتی ہے اس لیے سچ بولا جائے سچ میں نجات ہے وقتی طور پر آپ کو سزا مل سکتی ہے آپ کو کوئی کڑوا جملہ سننے کو مل سکتا ہے لیکن آپ کو ہمیشہ کی نجات مل سکتی ہے وہ سچ کی بنیاد پر لیکن جھوٹ بولو گے پھر اس جھوٹ پر ایک دوسرا جھوٹ بولنا پڑے گا پھر اس کو ایک اور جھوٹ, یہ اس لیے جھوٹ سے یہ تناب کیا جائے اور سچ کو اپنا اوڑنا اور, اور بچونا بنایا جائے جیسے کیسے بھی حالات ورنہ اگر حالات بہت زیادہ خطرناک ہوں تو پھر وہاں پر غیر سکوت اختیار کر لیا جائے اور وقت کے تقاضے کے مطابق پھر سچ کا اظہار کر دیا جائے جی وا وہ اخلافا سیری بحث ہے نہیں جانا چاہتا اس میں وایدا وہاں دا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے تو جب بھی کسی سے وعدہ ہو کسی بھی بنیاد تک کسی بھی کام کا وعدہ کر لیا جائے معاہدہ کر لیا جائے تو اب معاہدے کو توڑنا نہیں چاہیے معاہدے کو نہیں توڑنا چاہیے اور ہمارے یہاں آج دیکھیں آپ تو تینوں باتیں بالکل پائی ہی جاتی ہیں ایک تو یہ کہنا کہ ہم یہ بھی پائی جاتی ہیں یہ بھی لگانا میرا خیال سے یہی پائی جاتی ہیں ہر ایک جھوٹ بولتا ہے ہر ایک وعدہ خلافی کرتے और ہر ایک صحت کرتا ہے وعدہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا جائے گا لیکن پھر وعدہ خلافی ہوتی ہے اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی जाती है। تو وہ دلے سے اسے استعمال کرتا ہے اور اس میں خیانت کرتا ہے حالانکہ وقت ضرورت پر پھر جو امین ہوتا ہے اسے وہ چیز ملتی ہی نہیں ہے ہزاروں مثالیں اس کی تو جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے تمہیں نہ کھانا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے امانت بہت بڑا باب ہے امانت بہت بڑا باب ہے امانت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز لگا کر رکھ دی اور آپ کو کہہ دیا کر دو وقت میں آپ سے لے لوں گا یا لے لوں گی تو یہ امانت نہیں ہے امانت ہر وہ چیز ہے کہ جس سے کسی چاہے وہ کسی کا قول ہے کسی کی بات ہے کسی کا راز ہے کوئی بھی چیز ہے وہ امانت ہی امانت ہے آپ کے پاس اگر سامنے والے نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے کوئی چیز حوالے کی ہے بات آپ کو بتائی ہے اور اب وہ ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات ایسی ہے کیا مجھ ترکی رہنی چاہیے اس لیے وہ آپ ہی رہی چاہیے اگر آپ اس بات کو آگے بیچتے ہیں کسی اور کو بتاتے ہیں تو وہ آپ یقیناً کیا کر رہے ہیں خیانت کر رہے ہیں لیکن اگر اس سے معاہدہ کر چکے ہیں آپ کہ آپ اس کے راز کو نہیں بتائیں گے آپ اس کی آپ آ, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بات ہے آپ اسے اگر معاہدہ کر چکے ہیں تو اب اگر آپ اس کے خلاف کر رہے भी تو یہ وعدہ خلافی بھی ہے اور پھر یہ کہ اس میں جھوٹ کا بھی سہارا ہوتا ہے کبھی تو ایک ہی بات میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں وعدہ خلافی بھی پائی جاتی ہے خیانت بھی پائی جاتی ہے جھوٹ بھی की جاتے ہیں اس لیے یہ مناسب کی علامات ہیں جس انسان میں یہ پائی جاتی ہیں ان سمجھ لینا چاہیے کہ مجھ کی ایک علامت پائی جاتی ہے خود اپنے آپ کو جاننا چاہیے میں نے جھوٹ بولا کیا میں نے وعدہ خلافی کی کیا میں نے خیانت کی اپنے آپ کو جانتے آپ حدیث پر کیا چھکے الگ یہ سمندر عقلمند انسان تو ہے ہی وہی جو اپنے کو جانتا رہے اپنے اپنا امتحان لیتا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کس طرح میں رہا ہوں میں کس جگہ پہ جا رہا ہوں اس لیے اپنے آپ کو جانتے ہیں. نہیں زیادہ تو اپنے آپ کو سوتے وقت صرف اور صرف تین سے چار منٹ دے دیجیے دی دی دی دی. اپنا محاذہ کیجیے صبح جب آپ کی آنکھ کھلی تھی اب آپ کی ہونے والی